قطا یاد ہے یہ تیرے خط شہزاد یہ تیرے خط تری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال متائے جاہے تیرے قول اور قسم کی طرح یہ تیرے خط تری خوشبو تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال متائے جاہے یہ مزا ثابت جی یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال متائے ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح بہت اچھا ہے. گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح